امیننا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک صدق الله العلی العظیم وبلغنا رسوله النبي الکریم ونحن علی ذالک من الشاهدین والشاکرین والحمد لله رب العالمین ع <تسلح> <تسلح> <سلح> فرین ابی بکر و ان عمرہ اور حضور نبی اکرم نور و رحمت دو عالم صلی اللہ وزاد پر ابیتن تو فتر آپ کی تعریف توصیف کے بعد قرآن اور ہم پروگرام میں درس قرآن کریم کے سلسلہ میں آج ہم سورہ علان کی آیت نمبر چوالیس کا در شروع کر رہے ہیں پہلے بھی دو پروگراموں میں یہی سورہ کا چلی من کمن لگئی بنو ہی کیا محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ کا وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں ہم خفیہ طور پر تمہیں بتاتے ہیں ہم تمہیں غیب کی خبروں کی وہی کرتے ہیں تو اس میں میں نے عرض کی تھی کہ ایک تو یہ کرب کریم کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا اور رب کریم جس کو جتنا چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور ساری کائنات سے زیادہ اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو عطا فرمایا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کا یہ عقیدہ جو ہے روزے روشن کی طرح واضح کہ صحابہ اکرام ربی اللہ تعالی عنہم یہ جانتے تھے کہ اللہ جلّب عید کریم نے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے اور کیسے پتہ چلا اس لیے کہ نہ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی کتاب پڑھی آپ تو امی نبی ہیں امی رسول ہیں نہ کسی کے پاس گئے نہ کسی یہودی عیسائی سے آپ کا ایسا کوئی تعلق کہ وہ آپ کو ایسی باتیں بتائے تو یہ صدیوں پہلے باتیں ہو چکی تھیں تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم ان کے سامنے بیان کر رہے ہیں تو ہی غیر کی خبریں کس نے بتائیں یقیناً رب کریم نے تو یقیناً معلوم ہوا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے رسول ہیں اور یہ قرآن رب کریم کی لاریب کتاب ہے کیسے وبا کون تالبئی یلکون اکلامہ ہم ام مریم اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ اپنی کلموں سے کورا ڈالتے تھے کہ مریم کس کی پرورش میں رہیں یعنی آپ تو بڑی جسم وہاں تھے نہیں تو کیسے پتا چلا کہ یہ سارے معاملہ ہوا وہاں کورا ڈالا گیا اور یہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا کیا حضرت ذکر نے کیا کیا حضرت یاحیہ کی ولادت کا سلسلہ کیسے ہوا تو آپ تو تھے نہیں تو کیسے معلوم ہوا یقیناً رب کریم نے بتایا اور رب کریم کے سچے رسول کو کہاں سے پتہ چلا ان کے رب کریم سے پتہ چلا تو معلوم ہوا کہ وہ سچے رسول ہے اور یہ کتاب رب کی سچی کتاب ہے یہاں ایک جاتے جاتے مسئلہ جو ہے لدئی اور اہم یہ عربی میں اصل میں خاص کر قرآن میں جہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے اگر مترادفات میں سے ہے تو اس کا معنی یقینا کوئی نہ کوئی فرق ہے عام طور پہ امدا اور لدئی میں عام طور پہ دونوں نزدیک قریب کے معنی میں آتے ہیں بعض اوقات امدا استعمال ہوتا ہے بعض اوقات لدئی استعمال ہوتا ہے اب لدئی جو ہے یہ خاص ہے اور امدا عام ہے بعض قرآن قریب میں تقریباً تیئیس یا اس سے زیادہ مرتبہ جو ہے لدئی کا لفظ جو ہے مختلف یعنی ٹیکوں سے وارد ہوا ہے تو بعض اوقات دو یا تین جگہوں پہ یہ امدا کے معنی میں بھی استعمال ہوا لیکن عام طور پہ یہ اندہ سے خصوصیت اور خاص طور پہ استعمال ہوا امدا اور لدئی میں تھوڑا فرق جو ہے وہ بعض علماء لغت نے کیا ہے اور اگر اس فرق کو یہاں ملحوظ خاطر رکھا جائے تو تھوڑا اور بھی لطف اندوز جو ترجمہ ہے وہ نکلتا ہے مثلا کوئی آدمی کہتا ہے کہ میرے پاس رقم نہیں ہے میرے پاس دولت نہیں یا میرے پاس ایک چیز نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کہہ رہا ہے ما ہندی فلوس میرے پاس کوئی رقم یا فلوس یا کوئی رقم پیسے نہیں ہیں تو سمجھ مطلب لو کہ اس کے پاس یعنی اس کے گھر میں اگر ہیں تو تب بھی وہ اگر ما ہندی کہے گا تو اس نے غلط کہہ دیا یعنی اس کے پاس میرے پاس نہیں ہے کیا مطلب یہ نہیں کہ میری جیب میں نہیں ہے اس کا مطلب میں ان کا مالک نہیں ہوں لیکن لدئی کا لفظ جب استعمال کریں گے کہ میرے پاس نہیں تو اس کا مطلب میرے پاس نہیں گھر میں تو ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ مترادفات قرآن کریم میں جو مترادفات ہیں اس میں سبحان اللہ علماء نے جو چیزیں لکھی رب کریم کا کلام ہے تو یقیناً ایک ایک نقطے کے معنی ہیں ایک ایک زبر اور زیر کے معنی ہے ہماری سمجھ میں نہ آئیں تو یہ بات ہے یہ سمندر ہے اس کا ایک ایک حرف سمندر ہے لہذا یہاں رب کریم نے یہ نہیں کون تھا محبوب تو وہاں نہیں تھا اگر یہ ہوتا تو محبوب اس کا مطلب وہاں نہیں تو کہیں بھی تو لبئی کا استعمال کر کے محبوب تو بائیں جسم تو وہاں نہیں تھا لیکن تیرا نور تو تھا تو تیری اصل تو تھی تیری حقیقت تو تھی اگر امدا ہوتا تو نہ اصل نہ حقیقت اور نہ جسم تو یہ لفظ استعمال کر کے معلوم ہوا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم وجود تو ہیں لیکن بائیں جسم وہاں نہیں ہے تو جب بائیں جسم نہیں اور لوگ تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ بائیں جسم تو نہیں کیونکہ اس وقت تک تو آقا کی ولادت ہی نہیں ہوئی اور اگر یہاں لدائی اندہ کے معنی میں لیا جائے کہ وہ نہ وہاں تھے نہ کہیں اور تھے تو پھر وہ عقیدہ جو سعینا عباس بن عبد المتلف رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تھا غزرائے تبوک سے کہ آقا میرا دل کرتا ہے میں آپ کی شان اقدس میں کچھ بولوں کچھ شعر کہوں تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے دعا دیتے ہوئے کہا اللہ تیرے چہرے کی رونق کو یا تیرے دانتوں کو چمکتا ہوا رکھے عباس کہو کیا کہنے چاہتے, کیا کہنا چاہتے ہو تو اس وقت جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو وہ ناش پیش کی تھی تو اس میں کیا تھا یہی کہ آقا و من قبل ہا من اے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ تو موجود تھے جنت میں جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلاط اور تسلیم اور سیدہ حوا جو ہیں وہ پتوں کا لباس پہن رہے تھے آپ جنت کے سایوں میں اس وقت بھی تشریف فرماتے تھے اور وہ نارے اور وہ کشتی نور اسلام کی کیسے غرق ہوتی جب آپ کا نور اس میں سوار تھا اور نارے نمرود میں سینا ابراہیم خلیل اللہ علیہ و تسین کیسے کیسے جلتے جبکہ آپ ان کی پیشانی میں موجود تھے وانتا لما ولی تاشر کتل ارد ودا ات نور کل اور محبوب جب آپ کی ولادت ہوئی تو نور خارج ہوا جس سے پوری دنیا کے آفاق روشن ہو گئے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو انعمتا فرمایا دعا دی تو معلوم ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو موجود تھے آپ کی حقیقت تو موجود تھی کن تو نبی و آدم و بین روح وجس اس وقت بھی نبی تھے لیکن بائیں جیسا وہاں نہیں تھے تو لوگوں کے سامنے یہ باتیں کرنے سے ملو کہ یہ رب نے باتیں بتائی ہیں تو اس لیے یہ واقعی رب کا نبی ہے کب از یو القونا ہوں جیسا کہ پہلے میں نے ارض کیا تھا کہ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو لایا گیا بیت المقدس میں تو وہاں کے جتنے بھی نیک لوگ تھے وہ کوشش کر رہے تھے کہ حضرت مریم کی کفالت میں کروں ہر شخص چاہتا تھا میں کروں تو طے یہ ہوا کہ اپنی اپنی کلمیں پانی میں ڈالو لوہے کی کلمیں تھی جس سے تو رات لکھی جاتی تھی جس کی قلم تیر جائے وہ حضرت مریم کی کفالت کرے گا یا بعض مفسرین نے کہا کہ چلتے پانی میں کلمے ڈالو جس کی قلم الٹے تر الٹی طرح اوپر کی طرف جس سے پانی آ رہا ہے اس کی طرف چلے گی تو وہ کفالت کرے گا تو سب نے کلمیں ڈال لی سب کی کلمیں ڈوب گئیں حضرت سیدنا ادھر علیہ سلاط وسیم کی قلم جو ہے وہ آ اوپر آ گئی اور سب کی کلمیں جو ہے وہ جدر پانی جا رہا تھا ادھر بہ گئی لیکن سیدنا ذکری علیہ اسلاط و کی قبر جو ہے وہ پانی کے الٹی طرف چل رہی ہے تو یہ حضرت سینم سیدنا ذکری علیہ اصلاط و کی جو ہے کا معجزہ ہے الٹی طرف چیز کو چلانا اور یہ انبیاء اکرام صلاط و صحم کے معذضے عام ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو یہ چیزیں ملی ہیں کہ بہتے ہوئے پانی میں چیز الٹی طرف جا رہی ہے حضرت سینا سعد میں نبی وکاس ردی اللہ نے جب مدائن شہر فتح کیا رات کو بہرہ شہر فتح ہوا جمعے رات کو اور صبح جمعہ کی جمعے کی فجر ہوئی تو ایرانی تو کہہ رہے تھے کہ اب چھ بار تک تو مسلمان حملہ نہیں کریں گے تو یعنی پہ ہے دریا پورے پل جو ہے وہ توڑ دیے گئے اور کشتیاں ساری کی ساری اس طرح لائے لے آئے اب اگر وہ نئی کشتیاں بناتے ہیں پانی اترتے اترتے تو یعنی ختم ہوتے ہوتے نئی کشتیاں بنتے بنتے چھ ماہ تک تو لگ جائیں گے تو خوش تھے کہ چھ ماہ تک تو مسلمان حملہ نہیں کریں گے لیکن ادھر کیا تھا کہ جب صبح ہوئی تو مسلمانوں نے دریا کے کنارے سبیں بنائی اور اتساد بنبی وکاس ردی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے دریا ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت محمد کریم یہ صدقے اور یہ حضرت شاہ ولی اللہ نے اپنی کتاب میں یہ الفاظ جو ہے وہ نقل کیے کہ محمد کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے اور سیدہ صدیقی اک... حضرت سئینا صدیقی اکبر کی صداقت اور فاروق اعظم کے عدل کے صدقے ہمیں راستہ دے دے اور حکم ہوا سب فوجیوں کو کہ اپنے استفاح سرار کی اطاع کی جائے حضرت صاحب وکاس نے گھوڑا دریا میں ڈالا سب پیچھے حضرت ساحد ربی وکاس کے تو روایتوں نے لکھا کہ گھوڑے یوں چل رہے تھے پانی پہ جیسے آج پکی سڑک پہ گھوڑا چلتا ہے اور ان کے سوم تک گیلے نہیں ہوئے اور لوگ پانی کو اوپر چل رہے ہیں اور ایرانی دیکھ کے دیواں آمدن دیوا آمدن یہ تو جن آ گئے دیو آ یہ تو انسان نہیں ہے بھاگ گئے جب حضاظ واس دریا کے پار اترے تو لوگوں سے پوچھا اپنے سپاہیوں سے پوچھا مجاہدین سے پوچھا کسی کی کوئی چیز گر تو نہیں گئی تو ایک صحابی نرس کی ایک مجاہد نرس تھی حضور میرا ایک لکڑی کا پیالہ دریا میں گر گیا اور وہ بہ گیا ہے تو حضرت سعد میں نبی خاص سردی اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا دریا کو حکم دیا کہ میرے ایک مجاہد کا پیالہ جو ہے وہ بہ گیا ہے اس کو پیالہ واپس کیا جائے اب پانی اس طرح جا رہے اور پانی اور لکڑی کا پیالہ اوپر تیرتا ہوا واپس آ رہا ہے تو یہ انبیاء اکرام کے موضوعے اور رب کریم کے ان بندوں کے غلاموں کی کرامات ہیں تو انہوں نے جب قلمیں ڈالی تو حضرت حسین ذکری علیہ اثرات وسیم کی قلم جو ہے پانی کے اوپر الٹی طرف جو تھی جدر سے پانی آ رہا تھا اس طرف چلنا شروع ہو گئی یا دوسری روایت کے مطابق سب کی ڈوب گئی ان کی تیرتی رہی اس سے بعض فوکہ نے یہ عقل کیا ہے کہ یہ کورا ڈالنا جائز ہے اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثی بھی ہے دو حدیثیں ایک تو کہ اگر لوگوں کو پتا ہوتا کہ اذان کیا ثواب کتنا ہے اس کی فضیلت کتنی ہے تو وہ تم ہر روز اس کے لیے قرآن ددازی کرتے اور جس کا کوڑا نکلتا وہ اذان دیتا اور دوسرا جب آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کسی سفر پہ جاتے تو ازواج مطالرات میں سے کُرا کرتے تو جس کے نام قورا نکلتا اس کو آپ ساتھ لے جاتے تو یہ ہے امام شافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے قرآن کے جواز امام اعظم ابو نیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے بعض روایت میں ہے کہ قرہ کرنا فال ڈالنا جائز نہیں ہے تو وہ اس کے لیے کہ جس کا عقیدہ پختہ نہ ہو تو وہ فال ڈالتے ڈالتے وہ رمل وغیرہ میں اور ایسے جیسا آج کل ہو رہا ہے تو وہ غلط طرف نہ چلا جائے ہاں جس کا عقیدہ پختہ ہے اور جو ان چیزوں کو جانتا ہے تو وہ اگر اس طریقے سے قرآن اندازی کرے گا تو اس کے لیے جواز ہے اور یہ آئت کریمہ جو ہے ان علماء کی جو, جو جواز کے قائل ہیں ان کی دلیل بنتی ہے تو انہوں نے سیدہ مریم رضی اللہ سیدہ مریم ربی اللہ تعالی رحہ کی کفالت کے لیے قرآن اندازی کی اپنی کلمیں ڈالی اور حضرت سیدنا ذکری علیہط و تسین کی آج جو تھی وہ کرا نکلا اور انہوں نے حضرت مریم کی کفالت کی اور پھر جو ہوا کچھ اس کا ذکر پیچھے آ چکا حضرت مریم کی کفالت کے دوران حضرت ذکری علیہ سلاط و نے جو کچھ دیکھا وہ آب اس کا کچھ ذکر پیچھے آ گیا کچھ آگے آئے گا اور سورہ مریم میں تفسیر کے ساتھ اس کا ذکر موجود ہے وہ ماہ کن ہیں اور محبوب تو وہاں نہیں تھا بائیں جسم از یخ جب وہ آپس میں جگڑے تھے اب یہ جھگڑا خود نے جھگڑا نہیں تھا جیسے بنیادی طور پہ لوگ جگڑتے ہیں یہ بھی نہیں تھا کہ کسی امیر کی بچی ہے لہٰذا اس کو پالیں گے تو اس ہمیں دولت ملے گی اس وجہ سے جگڑنا شروع کر دیا جیسے آج کل عام طور پہ دیکھا گیا کہ کوئی یتیم بچہ ہو گیا اگر دولت کافی ہے تو سارے رشتہ دار اس کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں جھگڑ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی قوالت میں کروں گا اور اگر کوئی ایسا یتیم ہے کہ جس کی جائدہ نہیں ہے تو اس بات میں لڑ رہے ہیں کہ اس کی قوالت کون کرے گا میں تو نہیں کروں گا تو وہ ایسا جھگڑا نہیں تھا اور وہ جھگڑا یہ تھا یعنی آپس میں ان کا تکرار یہ تھا کہ ایک اللہ کی اللہ کے ولی کی بیٹی ہے تو جب اللہ کے ولی کی بیٹی کی ہم کفالت کریں گے تو اس وسیلے سے ہم رب کریم کا کڑب حاصل کر لیں گے اس کی کفالت کے صدقے سے ہمیں رب کریم اپنی رضا عطا فرما دے گا جنت عطا فرما دے گا تو جب آپ دیکھیے یعنی ایک بچی ہے ابھی بلی کی بیٹی ہے ان کی ماں ولیہ ہیں با ولی ہے تو ان کی کفالت اس طریقے سے ایک نبی ہے دوسرے نیک آدمی ہے جو اس میں جھگڑ رہے ہیں کہ کون کفالت کرے میں کروں گا دوسرا کہتا ہے میں کروں گا کس لیے اس لیے کہ اس کے ساتھ ہماری نسبت قائم ہو جائے ہم ایک رب کے بلی کی بچی کی کفالت کریں گے تو قیامت کرو اللہ جلح مجدوں کے ہمیں اس کا انعام عطا فرمائے گا تو معلوم ہوا اول اللہ کی اولاد کی خدمت کرنا ان کی تعظیم کرنا یا ان کی کفالت کرنا یہ نیک لوگوں کا طریقہ اور انبیاء اکرام کی سنت ہے حضرت سینا ذکری علیہ سلاط و تسلیم کی سنت ہے یہ ازقا لطلم کا تو یا مریم ان اللہ یو بشرو اور یاد کرو اے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کہا فرشتوں نے سیدہ مریم سے یہ ایک اصول ہے کہ جب بھی عز آئے تو وہ اس کا مخفف ہے قرآن کریم میں اکثر مفسرین نے یہ لکھا کہ اے محبوب وہ وقت یاد کرو اب جو میں نے پیچھے عرض کیا امدا و کا فرق اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ فرق اور زیادہ واضح ہو جاتا ہے کہ جس شخص کو ایک چیز یاد ہی نہیں ہے جس شخص نے ایک چیز دیکھی نہیں تو اس کو یاد کیا کرانا اگر آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم اس سے بالکل معذ اللہ ہوتے تو اس کا لفظ رب کریم نہ لاتا اس وہی آتا ہے کہ جو چیز تو دیکھی لیکن بھول گئے آدمی اتر گئے جیسے سورہ یوسف میں رب کریم نے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو جو ہے وہ ان کی طرف غافل کی نسبت کی جاہل کی نسبت نہیں کی جاہل جس کو بالکل ہی نہ پتا ہو گافل وہ جس کو پتا تو ہے لیکن رخلط بتی یا اس کی طرف توجہ نہیں دی دھیان نہیں دیا تو اس لیے محبوب و وقت یاد کرو جب فرشتوں نے کہا مریم کو الحبی اللہ تعالی ان اللہ بشر مریم اللہ تجھے بشارت دیتا یہاں رب کریم اپنے آپ کو مبشر کہا بشارت دینے والا رب کریم یہ وہ نام ہے جو رب کریم نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کریم بھی مبشر ہیں بشارت دیتے رب کریم بھی بشارت دے رہے تو ہے رب تجھے بشارت دیتا ہے کس کی بکلمت کلمت اپنے پاس سے ایک کلمہ کی یعنی حضرت سید سیدنا عیسیٰ صلا و تسلیم وہ ایک کلمہ روح من ہو کلما القاع کیا تو اسی وجہ سے آپ کو کلیمت اللہ بھی کہا جاتا ہے اسمہ مسیح سب نے ای سبنو مریم کون ان کا نام کیا ان کا نام ہے مسیح عیسا ابن مریم علیہ سلاط و تسین اس میں ان کا لقب بھی آ گیا اس میں ان کی کنیت بھی آ گئی اور اس میں ان کے نام مبارکہ بھی آ گیا تو حضرت مسیح عیسی علیہ سلاط و تسین بیٹے ہیں حضرت مریم کے رضی اللہ تعالی عنہ رب کریم نے جب اشارت دی تو ان کی اب آگے صفات جان کر ہے رب کریم اپنے اس نےک بندے اپنے اس مکرم نبی کی صفات فی الدنیا وہ با عزت دنیا میں با عزت ہر نبی با عزت ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی اب جب رب ان کو وکی کہہ رہا ہے تو کوئی کہے کہ رب کے سامنے تو انبیاء کی حالت یہ ہے کہ مارے دہشت کے بے حواس ہو جاتے ہیں ہم آزندہ یا کوئی کہے کہ ان کی عزت نہیں ہے وہ تو ایک عام ہے کوئی اٹھ کے کہے معذ اللہ استخل اللہ وہ تو خود یتیم ہے اس نے کسی کو کیا دینا ہے تو برائے وہ تو وجی ہیں وہ عزت والے ہیں وہ قدر والے ہیں وہ شان والے ہیں عظمت والے ہیں سارے نبی اور یہاں حضرت سیا عیسہ علیہ اثرات و تسیم کو کہا جا رہا وجیہن وجی ہن پھر دنیا بڑے عزت والے وجی وجاہت والے قدر والے شان والے عزمت والے ہیں یہ ہے دنیا کا معاملہ واو. والا آخرات اور آخرت میں بھی بجی ہے دوسرا یہ ہے کہ دنیا میں بھی عزت آخرت میں بھی عزت یہاں دنیا میں بڑے بڑے عزت والے بظاہر ہوتے ہیں لیکن قیامت کے روز زلیل و خار ہوں گے اور ہم فرمائے گا زطف چکھو مزا جہنم کا تم بڑے عزت والے تھے دنیا میں بڑے تکبر اور غروب سے چلتے تھے دنیا میں کئی عزت والے آخرت میں ضلیب اور کئی ایسے ہیں جو بظاہر دنیا میں تو یعنی بظاہر کمزور ہوتے ہیں لیکن آخر آخرت میں عزت لیکن رب کے نبی دنیا میں بھی عزت آخرت وہ من المقربین اور رب کے قرب والے ہیں قریبی بھی ہیں تو یہ رب کریم نے ساتھ ان کی صفات بھی بیان کی ہاں تو آگے جو کلام انہوں نے کیا آ, دوسری صفات اور پھر سیدہ مریم کا کلام انشاءاللہ شاء اللہ آئندہ جو ہے آیات میں اس کا تفصیل سے ذکر کیا جائے گا چونکہ اب بریک کا وقت ہو گیا وقفے کا وقت ہو گیا تو وقفے کے بعد دوبارہ آ, ملتے ہیں اور اس پروگرام میں بھی انشاءاللہ شاء آپ کی ای جو ہیں وہ پیش کی جائیں گی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی وقفہ کے بعد دوبارہ حاضر ہیں جیسا میں نے تحلیر کیا تھا کہ اس پروگرام میں بھی ہم ای میل ہی شامل کریں گے تو سب سے پہلے جو ای میل ہے یہ ہمارے کسی دوست نے نام نہیں لکھا یا مجھے اس کا وہ نام والا جو ہے ایڈریس والا جو ہے وہ مل نہیں سکا تو ان کا پہلا تو یہ ہے کہ سوال کہ سہری کو جاگ نہیں آئی تو روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا تو دیکھیں میرے بھائی اگر شہری کو جاگ نہیں آئی اور شہری کے بعد جاگ آئی تو کچھ کھایا پیا نہیں تو روزہ ہو جائے گا جیسا کہ ابھی ایک ای میل میں ہے کہ وہ بعض اوقات بعد بعد میں میں جا کے بعد میں کھاتے ہیں تو وہ روزہ نہیں ہوگا ہاں سنت ہے سحری کرنا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد ہے ہمارے اور غیر مسلموں کے روزوں میں یہ فرق ہے کہ وہ سیلی نہیں کرتے اور ہم سحری کرتے ہیں لیکن چونکہ جاگ ہی نہیں آئی تو یہ ایک مجبوری ہے جاگوجھ کے سیری جو ہے ترق نہیں کرنی چاہیے چاہے پانی کے گھونڈ سے سیری کرنی چاہیے لیکن اگر بعض کوئی مجبوری ہو اور کھانا نہیں مل سکا یا جاگ ہی نہیں آئی آدمی سویا رہا تو اس کا روزے کوئی کباہٹ یا کوئی کراہت نہیں آئی دوسرا ان کا سوال یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ٹی وی پر ہی سنا ہے کہ کسی آدمی نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ طلاق کے بعد حلالہ جائز نہیں ہے طلاق دی تو پھر اس کو دوبارہ نکاح کر سک بندہ عالم اسوا بیان کرنے والے نے ایسا ہی بیان کیا یا سننے والے کو کوئی غلطی لگی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی جو دین سے تھوڑی سی بھی مت رکھتا ہے یا دین کو تھوڑی سی بھی اس کی سمجھ ہے تو وہ کوئی ایسی بات کرے چلے جائے کہ وہ ٹی وی پہ آ کے کہے کہ طلاق کے بعد حلالے کے بغیر عورت کو واپس لانا چاہیے یہ تو پورے مسلمانوں کا جو ہے اجماع ہے ماربا کا اجماع ہے اور چونکہ قرآن کریم میں واضح طور پہ رب کریم نے ارشاد سرما لیا اور آج ہم نے سورہ بکرا کی تفصیل میں یہ واضح طور پہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا قرآن کریم میں سورہ بکرا کی آیت نمبر دو سو انتیس ارم کریم نے شاید اتلا کو مرراتان طلاقیں دو انسانوں بے معروف ہیں اور تسریح بے احسان یا تو بھلائی کے ساتھ اس کو دو طلاقیں دینے کے بعد رجوع کر لیا جائے اس کو روک لیا جائے یا اس کو چھوڑ دیا جائے اچھائی کے ساتھ نیکی کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ تانگنا کیا جائے ولا یہ ہلو لقم انتا قلو مما آئی تم <شَيَا> اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جو تم نے عورتوں کو دیا ہے وہ واپس لے لو یعنی جو حق میں دیا ہے یا جو اپنی طرف سے کوئی چیز دی ہے تو یہ جائز نہیں کہ تم ان سے واپس لے لو عام طور پہ آج کل جو معاشرے میں دیکھا گیا وہ ایسے موقع, موقع پہ تو ہر چیز چھین لیتے ہیں حتیٰ کیولا چھین کے اتنے کئی زارے میں کہ چھوٹے چھوٹے بچے چھین کے ان کو گھر سے نکال دیتے ہیں رب کریم نے اشارہ ہے جو تم نے ان کو دیا ہے ان کو واپس لینا تمہارے لیے جائز نہیں اللہ خوفا اللہ یوکیما حدود اللہ مگر یہ کہ تم دونوں یہ خوف کرو کہ تم اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکتے فائن خفتم اور اگر تم تمہیں یہ خوف ہو یہ خدشہ ہو کہ تم اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکو گے اللہ یو کیما حدود اللہ ہے یہ کہ تم دونوں اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکو گے فلا جناح علیہ فی فیمخت ہی تو پھر اس پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ عورت اپنے وہ حق میں اس کو واپس کر کے اپنی جان چھڑا لے اگر پتا ہے کہ یہ شادی قائم نہیں رہ سکتی اللہ کی حدیں جو اللہ نے میاں اور بیوی کے عورت اور مرد کے حقوق بتائے ہیں اگر ہم اس کو اللہ اور رسول جلا جلال صلی اللہ علیہ سے حق کے مطابق نہیں نبھا سکتے تو ٹھیک ہے کھلا لے لیا جائے جو اس نے دیا ہے زیور دیا ہے یا ویسے حق میں دیا ہے تو اس کو کہا جائے بھی اپنی چیز واپس لو اور میری جان چھوڑ دو مجھے آزاد کر دو دل کا حدود اللہ ہے یہ اللہ کی حدیں ہیں یہ اللہ کے احکام ہیں فلاطا تدوہ تو ان سے آگے مت بڑھو ومت ادا حدود اللہ اور جس نے اللہ کی حدوں سے جو آگے بڑھا فاؤ کہ ظالم وہ ہیں ظالم یہ بات ہو رہی تھی دو طلاقوں دو تلاخوں کے بعد یہ مسائل ہو سکتی ہے یا اس کو واپس لیا جا سکتے. یا اس کو چھوڑنا ہے تو کیسے چھوڑنا ہے اور اگر فعم تلّہ کہا آیت نمبر دو سو تیس سورہ بکرا فعم تلّہ آپ اگر دو کے بعد اس نے تیسری تلاک بھی دے دی فلا تہلو لاہو ممبادو حتہ تن کے حا جن غیرہ اب وہ جائز نہیں ہوگی اس شخص پر جب تک کہ وہ کسی دوسرے سے نکاح نہ کرے اب یہ دوسرے سے نکاح کرنا اس کو نکاہے حلالہ اس لیے کہا گیا کہ قرآن کریم میں لفظ آ گیا فلاں تو ہلو نہیں ہے حلال ہوگی جب اس سے شادی کرے گی وہ طلاق دے گا تو لہذا اس کو نکاح حلالہ کہہ دیا گیا شاید بعض لوگوں کے ذہن میں وہ حدیث ہوں گی جن میں یہ کہا گیا کہ جو کسی کے لیے حلالہ کرے یا کروائے اس پہ لانت اگرچہ اس کی صنعت جو ہے وہ ضعیف ہے لیکن اگر صحیح بھی ہو تو اس سے مراد کیا ہے مراد یہ ہے کہ جو اس نیت سے نکاح کرے کہ میں نے اس سے نکاح کرنا ہے اس کو کل چھوڑ دینا ہے اور اس کا یہ کام بن جائے یہ حرام ہے جو عقت نکاح کیا جائے شرط لگا کے نکاح کیا جائے کہ بھائی اس کو تلاک ہو گئی ہے تو ایک رات کے لیے نکاح کرے گا اور تجھے کل کو چھوڑنا ہے یہ نکاح جائے نہیں ہے ہاں جو جیسے نکاح ہوتا ہے ویسے نکاح کیا جائے وہ ایک دن بعد دس دن بعد یا نہ چھوڑے اس کی اپنی مرضی وہ دوسرے دن چھوڑ دیں تو ادھر گزارنے وہ پہلے پر ہلاک ہو جائے ہاں اس میں یہ بھی میں نے اس وقت طرز کیا تھا کہ یہاں جو ہے تن کے ہر جن یہ جو نکاح ہے یہ بمانہ صرف نکاح پڑھنا پڑھانا نہیں ہے صرف نکاح میں شامل ہونا نہیں ہے داخل ہونا نہیں ہے بلکہ اس نکاح سے مراد میاں بیوی بی کا ملاپ ہے جیسا کہ بخاری شیخی عدیث عمرانفا والی مشہور حدیث ہے کہ ایک عورت کو ایک آدمی نے اطلاق دے دی اس نے دوسرے شہر سے شادی کر وہ آکا کہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بار گاہ گئی کہ آکا مجھے فلاح نے دی میں فلان کے پاس چلی گئی اور تو وہ تو بیوی بی کے کہاں پہلی نہیں ہے تو میرے آکا نے ارشاد کے پاس جانا تو ہمارا تو اس وقت تک پہلے پہ جائز نہیں ہے جب تک تو اس کا ذائقہ نہ چکھے یہ تیرا ذائقہ نہ چکھے اس وقت تک تو پہلے پہ جائز نہیں ہے تو یہاں نکاح بے مانا قربت ہے تو یہاں سے معلوم ہوا ہاں طل کہا اب اگر اس نے بھی طلاق دے دی جس کے ساتھ دوسرا نکاح ہوا فلاں جنا علیہ اب ان پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ رجوع کر لیں آپس میں وہ لوٹ جائیں آپس میں مل جائے ہاں رنڈ مل جائے ان ذنا یقینیما حدود اللہ اگر اب وہ گمان کریں کہ اب ہم اپنی حدیں اللہ کی حدیں قائم رکھیں گے تو وہ واپس جا سکتی تو یہ چونکہ واضح طور پہ قرآن کریم میں ہے لہذا اس کو یہ کہنا کہ طلاق دینے کے بعد اس کو بغیر کسی اور کے ساتھ نکاح کرنے کے بغیر لے ہو جس طرح وہ قرآن اللہ کی حدیں توڑ رہے ہیں اور جو اللہ کی حدیں توڑتا ہے وہ ظالم ہوتا ہے جیسا کہ ابھی قرآن کریم میں میں نے گزارش کی پڑھا کہ رب کریم نے ہے جو میری حدیں توڑیں گے وہ تو ظالم ہے تو وہ ظالم لوگ ہیں جو طلاقیں دینے کے بعد عورتوں کو بغیر حلال لے کے اپنے گھر لے آتے ہیں اور بعض لوگ ایسے ہیں پہلے تو ان کو غصے میں آتے ہیں تو فوراً طلاق اور بعد میں پھر ایسے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے اس کو واپس لے آئے چاہے جائز ہے یا نہ حلال ہے یا آرام اب کیونکہ پہلے ہی انہوں نے غلط کام کیا اب اس کی ساری عمر پھر وہ سزا بھوکتے ہیں حرام کام کرتے ہیں اور ساری عمر وہ گناہ میں ملوث رہتے ہیں آ, نوجوانوں کو بھی اور لڑکی لڑکے با, کے والدین کو بھی اس چیز میں ضرور آ, توجہ رکھنی چاہیے کہ طلاق دے دی تین طلاقیں ہو گئی اب کسی بھی طریقے سے اس کو واپس گھر لانا یہ یوں ہی ہے جیسے آپ بے نکاحی عورت کو اپنے گھر میں رکھ رہے ہیں پھر جو ایسی معاشرے میں ایسی عورتوں سے اولادیں پیدا ہوتی ہیں تو پھر وہ بگاڑ ہی پیدا ہوگا والدین کی اور رسول کریم صلی, صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی غصہ ہی ہوں گی جو حلال زادے ہوں گے وہ یقیناً اپنے والدین کا بھی ادب کریں گے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ادب ہی کریں گے تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ کسی بھی کوئی عالم دین کہلاتا ہو اور وہ یہ کہے کہ جی طلاقیں دے دی ہیں تو پھر اس کو واپس جو ہے وہ لا سکتا ہے بغیر کسی دوسرے سے نکاح کرنے کے تو ایسا یا تو سننے والے کو غلطی لگی اور اگر کسی نے بیان کیا ہے تو بہت ہی غلط بیان کیا ہے دوسرا جو ہمارے پاس ہے ای شاہد مرتضی اور اظہر قریشی صاحب ہیں انہوں نے سوال بڑا اہم ہے کئی بار ہوا بھی لیکن وقت کم ہوتا ہے تو اس پہ بیان بھی کم ہوتا ہے اللہ کو اوپر والا کہنا عام طور پہ ہندوؤں میں تو عام ہے لیکن ان کی دیکھا دیکھی مسلمانوں میں بھی یہ چیز وبا عام پھیل گئی ہے اللہ اوپر ہے جی اوپر والا جانے بات بات میں ایسا کہتے ہیں اوپر والا جانے وہ واسمانوں پہ دیکھ رہے ہیں معذ اللہ تو رب کریم ان چیزوں سے پاک ہے اوپر نیچے دائیں بائیں یہ جہد جہاد یہ مکان یہ سب مخلوق کے لیے ہیں رب کریم کے لیے نہیں ہے تو ایسا کہنا رب کریم کو اوپر والا یا اوپر بیٹھا ہوا ہے سمستوال والا یہ تو قرآن میں ہے یہیں تک رہنا چاہیے اب ارش جو ہے کیا وہ ایسے ہے بھائی سات اسمانوں کے اوپر اللہ جامد ال کریم بیٹھا ہے تو یہ مسلمانوں کا حقیقہ نہیں رب کریم ان سے پاک ہے کسی نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ رب عرش پہ ہے تو کہ جب عرش نہیں تھا تو اس وقت رب کامل کان ایسے ہی ہے رب جیسے کبھی پہلے تھا رب کی حالتیں نہیں بدلتی وہ اٹھتا بیٹھتا چلتا پھرتا नहीं है رب ان چیزوں اسی طریقے سے یہ عام ہے بعض اوقات پڑھے لکھوں میں دیکھا گیا کہ رب ہر جگہ حاضر ہے رب سے کوئی جگہ خالی نہیں ہے یہ بھی کہنا غلط तो اگر تو جگہ लिया مکان لیا جائے تو غلط تو نہیں بلکہ کفر تک چلا جائے گا جیسے رب کو اوپر بیٹھا کہنا یا جیحد کہنا کہ وہ فلان طرف ہے تو یہ چیزیں غلط ہیں باہر رائے اسی فتویٰ قاضی خاں میں جو ہے وہ لکھا کہ اگر کسی نے رب کو اشارہ کیا اور اس کے لئے مکان ثابت کیا تو وہ کافر ہو جائے گی یہ الفاظ کفر میں سے ہیں امام ابن حجر مکی نے العلام بقوات الاسلام میں یہ فرمایا کہ جو شخص یہ کہے کہ رب ہر جگہ ہے یا رب جو ہے وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے تو یہ الفاظ کفریہ ہے ہاں فتاوا فتاو آلمگیری میں یہ ہے کہ باغ فوکا نے کہا یہ کفر نہیں ہے رب کو ہر جگہ حاضر و ناظر کہنا کفر نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصطلاح میں یہ ہے کہ رب کریم کو ہر جگہ حاضر و ناظر کہنا کفر ہے یا نہیں ہے آج کل کئی لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ رب ہر جگہ حاضر ہاضرہ رب جگہ سے پاک ہے اب جگہ میں تو ہر چیز آتی ہے ایسے دو ہاتھ لگائے ہاتھ کے درمیان جگہ ہے اللہ معذراست رب کریم اس میں ہے تو یہ تو ویسے ہی سوچنا ہی غلط ہے ایسے ہی اگر کوئی عیسائی کہے معذر اللہ استخلا کہ رب تو چونکہ ہر جگہ ہے تو میم کے پیٹ میں بھی تو رابطہ تھا تو یہ چیزیں کفر ہیں اور یہ علماء نے لکھی ہیں یہ ساری چیزیں اور ان سے ایسے الفاظ بولنے اگر کفر نہیں تو تب بھی گمراہی تو ہیں کفر میں اختلاف ہو تب بھی بچنا چاہیے ایسے الفاظ سے اور یہ عام طور پہ وہ اوپر بیٹھا ہے وہ اوپر سے دیکھ رہا ہے وہ اوپر تم نیچے رابو اوپر مخلوق نیچے یہ سب چیزیں غلط ہیں اور مسلمانوں کے عقائد میں نہیں ہیں رب کریم کی صفات کے بارے میں جو قرآن میں آیا اس پہ عقیدہ رکھنا چاہیے اور اس کی تفصیل بیان کرنا اس سے بچنا چاہیے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے یہی چیزیں پوچھی تو امام مالک نے سر جکایا تھوڑی دیر بعد ارشاد رہا استواء معروف ول کیفیا مجہ ول سوال انہ بدا <بِدْعَى> استوا معروف ہے قرآن میں آیا سم سوال ارش کفیت مجھول ہے اس کیسے استوا کیسے استفا کا مانا بیٹھنا ہے یا کیا ہے کفیت اس کی مجہول ہے اور اس کے بارے میں سوال کرنا کیسے تو خرا یہ بدعت ہے نکل جاؤ اس کو فرمایا میری محفل سے نکال دیا جائے یہ بدا شخص ہے اور ایسے ہی جو ہے صحابہ تابئین کے بارے میں ہے کہ جو ان, ان چیزوں کے بارے میں سوال کرے سمجھ لینا وہ اہل بدات میں سے ہے اہل ہوا میں سے ہے بادہ شخص ہے ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے یہ ایک سوال تقریباً موضوع کے مطابق ہی لگتا ہے سوال یہ ہے کہ لندن سے کسی دوست کا یہ سوال ہے یو کے سے وہ کہتے ہیں کہ لندن میں دو گروپ ہیں ایک لوگ تو وہ ہیں جو سعودی عرب کے ساتھ اپنی عید مناتے ہیں اور چاند روزہ رکھتے ہیں اور ایک مراکوں کے مطابق تو دیکھیے میرے بھائی چاند کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اللہ شاہ خواہ روزہ جو ہے وہ چاند دیکھ کے رکھو افطار عید جو ہے وہ چاند دیکھ کے کرو اگر یعنی بادل وغیرہ ہوں ابرود ہو تو پھر فرمایا مہینے کو تیس کا کر لو آج کل بالخصوص یہ لوگ جو ہیں چاند کے بارے میں تو بالکل آزاد ہو گئے انہوں نے کیلنڈر بنا دیے سارا سال وہ کہتے ہیں کہ ہم چاند پہ نہیں چلیں گے چاند ہم پہ چلے گا جب ہم چاہیں تو کریں جب ہم چاہیں گے کریں اور مسلمانوں کی عبادت بالخصوص روزے اور حج کا معاملہ بڑا نازک ہے بنا دیکھے کسی کے اوپر کسی ملک کے اوپر اعتماد کرنا یہ تو ویسے ہی جہالت ہے جب سنت ہے کہ چاہ دیکھنا چاہیے تو یہ کیا غلام ملک نے اجازت دے دی غلام ملک نے کہہ دیا اعلیٰذاں بند کر ویسے بھی آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اختلاف مطالعہ تو ہے اس میں تو اب کسی کو کوئی شک نہیں سائنس بھی اس میں کوئی مختلف نہیں ہے کہ ایک ملک میں رات ہے دوسرے میں دن ہے اور عرب اور پاکستان کا جو ہے وہ دو گھنٹے کا فرق اور یو کے کا سعودی عرب کا چھ گھنٹے کا فرق سات گھنٹے کا فرق تو اب اتنے گھنٹے میں کیسے بھی چاند وہاں بھی نظر آ جائے گا اور وہاں بھی نظر آ جائے گا تو لہذا چاند دیکھنا چاہیے کسی ملک پر اعتماد اس طریقے سے وہ شری طور پر ہے ہی غلط اختلاف مطالعہ ہے اور اس کا شمار اکثر و لما کے نزدیک کیا جائے گا اگر کہ امام اعظم فرماتے ہیں اختلاف مطالعہ کا شمار نہیں ہوگا لیکن شہادت شری چاہیے وہ کسی بھی ملک کا آدمی ہو وہ شہادت شریح جا کے اگر دیتا ہے تو پھر اس پہ اعتماد کیا جائے گا لہذا اس معاملے میں کم از کم چاند کے معاملے میں جتنا تساہل وہاں برتا جا رہا ہے اتنا تو کہیں بھی نہیں دیکھا گیا کہ دوسرے دن بھی چاند نظر نہیں آ رہا اور انہوں نے عید کرا دی تو چاند جو ہے ایک تو میں نے پہلے بھی روزوں میں بھی عرض کیا تھا رمضان میں کہ یہ سنت ہم سے کھوئی جا رہی ہے چاند دیکھنے کا رواج ختم ہوتا جا رہا ہے یہ سنت کا احیاء چاہیے اس کو زندہ کرنا چاہیے اور باہر نکل کے چاند کو دیکھنا چاہیے اور اگر نظر آئے تو تب جو ہے یہ اسلامی معاملات پہ ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں جی سائنس آج کل ہر چیز بتا رہا ہے میں نہیں کہتا سائنس کے مخالف کریں اور اس, کو اس سے بھی یعنی جو ہے وہ آپ مدد لے سکتے ہیں لیکن یہ نہیں کہ اس پہ کلی اعتماد اور شریعت کو چھوڑ دیا جائے جو شریعت میں ملے چاہے سائنس ہو یا کوئی اور ہو اس کو ملانا چاہیے اس میں کلی اعتماد نہیں لیکن اگر سنت کے مطابق ہے تو سو بسم اللہ اس پہ بھی عمل کرنا چاہیے عمران پاشا صاحب ہیں تو انہوں نے کہا جی میں نے سنا تھا آپ نے کہا کہ شہری کا وقت جو ہے وہ اور ہے اور اذان کا وقت اور ہے بالکل یہ تو بھئی ہے شہری اذان سے پہلے ہے فجر ازان فجر کے بعد ہے شہری جو ہے فجر سے پہلے اور اذان فجر کے بعد تو کہتے ہیں کہ ایسا کہ میں نے تو صبح کی نماز کے بعد بھی کھانا کھایا تو میرے بھائی ایسے روزے جو صبح کی نماز کے بعد آپ نے کھانا کھایا تو کوئی روزہ نہیں ہوا لہذا روزوں کی آپ کو قزا کرنی پڑے گی لیکن چونکہ آپ کو شاید علم نہیں تھا اس لیے صرف قزا ہی ہوگی اور اگر علم ہونے کے باوجود کیا جائے تو پھر ساتھ کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا خاص کر میں نے سعودی عرب کیا تھا بد شریر میں پاکو ہند میں یہ بہت مسئلہ عام ہے کہ لوگ اذان تک کھاتے رہتے ہیں بلکہ کئی لوگ کہتے ہیں اذان کیا آخری لیول تک کھانا چاہیے اب اذان کو دس منٹ پہلے دے رہے کو دس منٹ بعد دے رہے پندرہ منٹ بعد دے رہے تو ہر آدمی پھر یہ سوچتا ہے جو سب سے آخر میں اذان ہوگی نا اس کے ساتھ آپ بند کریں تو یہ بالکل روزوں کو ضائع کر رہے ہیں اذان جو ہے وہ فجر سے پہلے دی تو دوبارہ دینی پڑے گی اور اگر روزہ فجر کے بعد کھایا یعنی سیری تو دوبارہ رکھنا پڑے گا دونوں کے اوقات الگ ہیں لیکن پاکستان ہندوستان میں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ وہ اذان پر ہی روزہ رکھتے ہیں عرب مالک میں کم از کم یہ ضرور ہے کہ وہ دس منٹ پہلے اعلان کرتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ سائری کا ٹائم ختم ہو گیا ہے دس منٹ بعد اذان دیتے ہیں لیکن پاکستان ہندوستان میں ایسا نہیں ہے اور بعض اولابا کو دیکھا گیا تو سستی سے کہتے ہیں نہیں جناب خوب روشنی کرو اور اذان جب تک میں نہ دوں اس وقت تک تم کھاتے رہو تو یہ مسئلہ بالکل شریعت کے ساتھ مذاق ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے اذان سے دس منٹ پہلے جو ہے وہ سیری کر کے اس کو ختم کرنا چاہیے اور عمران بھائی اگر آپ نے ایسا کیا ہے تو جتنے دن ایسا کیا ان سب روزوں کی قزا جو ہے وہ آپ پر ضروری امیر اختر صاحب ریڈنگ لندن سے ہیں تو انہوں نے پروگرام کی تعریف کی ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ جی مفتی صاحب کا انٹرویو بھی جو ہے وہ کیا جائے اور پھر ان کا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ پروگرام جو ہے وہ دوبارہ نہیں چلایا جاتا رپیٹ نہیں کیا جاتا تو اب یہ تو بھائی ہمارے پاس کی بات نہیں ہے بیٹا اور مسئلہ دوسرا یہ ہے کہ ہم نے کہہ دیا اب کیوں ٹی وی کی ڈرامیاں تو سب کا ہوتی ہے تو وہ کیسے سنیں گے اور کیسے اس پہ عمل کریں گے بہرحال انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ ایسا کچھ ہو سکے آپ پروگرام کی تعریف کرنے کا شکریہ اور آب جو آپ نے کیو ٹی وی والوں کو مبارکباد دی وہ بھی ان تک پہنچ گئی اللہ آپ کو اور آپ کے سب گھر والوں کو صحت و زدگی عطا فرمائے آپ دعاؤں میں یاد رکھیں اللہ محبوب کے صدقے آج سب کو خوش رکھیں سرفراز خان صاحب ہیں کرناٹکا سے انڈیا سے انہوں نے بھی کیو ٹی وی والوں کو مبارکباد دی ہے اور کہتے ہیں کہ جنت کے لیے دعا کریں ان اللہ جنت مومنوں کے میراث ہے جنت ملے گی ان شاء اللہ والے کام کرنے چاہیں اور جن اہل جنت کے ساتھ نسبتیں قائم کرنی چاہیے آکا کی غلامی رب کریم کی توحید کے ساتھ جو ہے یہ سب سے بہتر اور اصل چیز ہے یہ ہوگی تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ جنت میں ہی جائیں گے آج کے رسول جو ہے محب رسول جو ہے غلام رسول جو ہے وہ انشاءاللہ آقا اللہ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے قدموں میں ہی ہوگا کیسے ہو سکتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے امتیوں کو بھول جائیں وہ تو باپ جہاں اولاد سے بھاگے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں یہاں ماں اپنے اکلوتے کو چھوڑ دے گی باپ اپنی اولاد سے بھاگ جائے گا میرے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کو ڈھونڈ رہے ہوں گے کتنا کسی نے اچھا یہ نعت میں شیر کہا کہ جب حشر کے میدان میں ایک حشر بپا ہوگا جب فیصلہ امت کا کرنے کو خدا ہوگا امت کو شہید چادر میں چھپائیں گے سبحان اللہ بہت اچھا ہاں اس کا خیال ہے انشاءاللہ اللہ اللہ جل مجدور کریم کے سب کے اللہ جل مجدور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے ہم پہ کرن بازی کرے گا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر رحمت میں انشاءاللہ چھپائیں گے یہ ہمارے محمد بدر جمال صاحب ہیں ماشاء اللہ ریگولر ہمیں یہ ای میلز کرتے رہتے ہیں اور ان کی ای میل اتنی لمبی ہوتی ہے کہ میرے خیال میں میں اگر پڑھنا شروع کروں تو میرا ایک تو کیا دو پروگرام جو ہے وہ صرف ای میل میں ہی ختم ہو جائیں گے ایک تو ماشاء اللہ ان کو یہ ہے کہ صفائی ہونی چاہیے پورے ملک میں وہ کہتے ہیں صفائی نہیں ہوگی تو کیسے ملک چلے گا تو دعا کریں کہ صفائی ہو جائے بازاروں کی بھی صفائی ہو جائے اور آدمیوں کی بھی صفائی ہو جائے ہمارے دلوں کی بھی صفائی ہو جائے ملک کی وہ کہتے ہیں صفائی کرنی چاہیے دوسرے سب دوستوں کو کیو ٹی وی کے دیکھنے والوں کو سننے والوں کو انہوں نے ای مبارک بھی دی ہے ایک ان کا سوال یہ ہے کہ شیتان کے بچے بھی ہیں اور کیا اس کی بیوی بھی ہے بالکل اس کے بچے بھی ہیں اور اس کی بیوی بھی ہے کا سوال یہ ہے کہ وہ تو آگ سے بنا ہے جیسا کہ قرآن کریم میں ہے تو اس کو اگر جانا میں بھیجیں گے تو اس کو کیا آگ کو آگ میں پھینکنے سے کیا ہوگا تو اس کو تو پھر ایسی کوئی سزا نہ ہوئی تو میرے بھائی یہ ایک حقائق ہے مشہور کسی اللہ کے ولی کے بارے میں علماء اکرام سے سنی کہ وہ کسی نے یہی سوال کیا تھا کہ شیطان جو ہے وہ تو آگ سے بنا ہے تو جب اس کو آگ میں پھینکا جائے گا تو اس کو تو کوئی سزا نہیں ہوگی تو جس نے یہ سوال کیا تھا دو چار سوال تھے ان میں ایک سوال یہ تو ان بزرگوں نے ایک مٹی کا جو ہے یعنی ڈھیلا پکڑا اور اس کو مارا تو وہ چیخنے لگا تو بعد میں جب وہ مقدمہ پیش ہوا تو انہوں نے پوچھا بھئی یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا جی اس کا یہ سوال تھا میں نے اس کا جواب دیا تھا یہ کیسا جواب ہے اس نے سوال پوچھا آپ نے اس کو مٹی کا ایک ڈھیلا بڑا اٹھا کے مار دیا اینٹ مار دی تو کہا جی اینٹ بھی تو مٹی کی ہے اور یہ بھی مٹی کا بنا ہوا ہے اس کی اصل بھی تو مٹی سے ہی ہے نا تو مٹی کو مٹی لگے تو کوئی سزا تو نہیں ہونی چاہیے تو یہ کیوں ایسا جو ہے اب یہ چیخ رہا ہے اور کیوں اس کو ایسی جو ہے درد ہو رہی ہے تو پھر اس کی سمجھ میں آیا کہ واقعی مٹی کو مٹی اگر ماری جائے تو اس کو اگر درد ہوتی ہے تو اس آگ سے بنے شیطان کو اگر آگ میں ڈالا جائے گا تو اس کو بھی سزا ہوگی اور اس کو بھی تکلیف ہوگی پھر یہ بھی یاد رہے کہ جہنم کی آگ علام و حفیظ علیہ تعالی اللہ جہاں محدود کی کے سب کے سب کو اس سے بچائے مومنین کو جہنم کی آگ تو اتنی ہے کہ وہ جل جل کے سیاہ ہو چکی ہے تو یہ یعنی دنیاوی آگ تو ستر کئی ستر ہزار گنا وہ زیادہ سخت ہے اللہ اسے بچائے اپنے محبوب کے سر کے یہ ہے کوئی مسلمہ سسٹر ہیں شاید تو انہوں نے پوچھا ہے کہ حرام کی کمائی کو نیک کام میں استعمال کر سکتے ہیں تو جو ہے ہی حرام کی کمائی تو وہاں نیک, نیک کام میں کیسے لگے گی ایک ایک آدمی کو وہ آدمی لوٹ کے آ, تو دوسری جگہ نیکی میں لگائے گا تو کیا فائدہ ہوگا ویسے آج کل ہو یہی رہا ہے آج کل عام طور پہ ایسا ہی ہو رہا ہے آ, کہ لوگوں کو لوٹتے ہیں نجائز منافع لے کے اور پھر اسی سے لوگوں کو حج بھی کرا رہے ہیں لوگوں کو خراب بھی کر رہے ہیں روزے بھی کھلوا رہے ہیں عمرے بھی کروا رہے ہیں محافل بھی کرا رہے ہیں نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے اور وہی صاحب جو لوگوں کو عمرے کروا رہے ہیں لوگوں کو سید افطاری کرا رہے ہیں جب وہ دکان پہ بیٹھتے ہیں تو پھر ذخیرہ اندوزی شروع کر دیتے ہیں پھر نجائز منافع شروع کر دیتے ہیں تو عام طور پہ ایسا ہو رہا ہے لیکن یاد رکھیے حرام کی کمائی کو نیکی میں لگا کے نیکی تصور کرنے سے آدمی درا اسلام سے خارج ہو جائے گا ویسے تو ناپاک چیز اب پسند ہی نہیں کرتا لیکن اس نے حرام کی کمائی کو نیکی سمجھا اور اس سے نیکی کی تمنا رکھی تو یہ کفر ہے ہاں اگر کہیں ایسا ہو گیا تو اس کو لگا دے لیکن نیکی کی نیت نہ کرے اس کو اپنے پاس بھی نہ رکھے کسی اچھی جگہ لگا دے لیکن نیکی کی نیت نہ کرے اگر نیکی کی نیت کرے گا حرام کی کمائی سے تو وہ شخص جو ہے وہ دائرۂ اسلام سے خارج ہو جائے گا یوں ہی سمجھے جیسے وہ دین سے مذاق کر رہے ہیں اللہ طیب ہے اور طیب چیز کو پسند فرماتا ہے وہ پاک اور پانچ چیز کو پسند فرماتے نسیم اختر یو کے سے ہے یہ کہتے ہیں مراقبہ کرنا کیسا ہے مراقبہ تو بالکل اچھی چیز ہے کرنا چاہیے اسی طریقے سے ہمارے ایک اور سوال یہ بھی بدر جماعت صاحب کا یہ سوال ہے کوئی کہتے ہیں نماز جمعہ کے دن کیا نماز زور ہم اپنے والوں میں سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق پڑھ سکتے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی سوال سرم آپ تو اپنی قبر میں صابر کرام کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو میرے بھائی دو گھنٹے کا فرق ہے وہ آپ کیسے پڑھ سکتے ہیں ان کے ساتھ نمازیں آپ ممکن ہے آپ فجر کی نماز ہمیں وہاں جو ہے وہ سورترو ہو چکا ہو آپ کے یہاں اور وہاں ابھی فجر نہ ہوئی ہو تو ایسے ہی چونکہ دو گھنٹے کا پاکستان سے فرق ہے اور دیگر ممالک سے اس سے بھی زیادہ تو لہذا آپ اپنے وقت میں نماز پڑھا کریں رب کریم نے نماز وقت مقررہ پر فرض کی ہے اور یہ نہیں کہ جب چاہیں جس کے ساتھ چاہیں وہ کریں چونکہ پروگرام کا بغیر ختم ہو گیا ہمارے بدر بھائی نے جو تھا وہ پوری اکناد بھی رکھ کے بھیجی تھی تو انشاءاللہ شاء جو سوالات یا ای میلز ہیں آئندہ پروگرام میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجیے فیمان اللہ خدا حافظ اللہ و رسول کے عوام